بسم اللہ الرحمن الرحیم ساٹھواں مکتوب غور و فکر کرنے کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تم کو معزز بنائے جانو کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفکر کو خداوندی کاموں میں غور و خوص کرنے کے لیے قائم فرمایا ہے اور کہا ہے تفک کرو فی الفک کرو فی ذات اللہ غور فکر کرو خدا کی کائنات اور مصنوعات میں مگر خدا کی ذات میں فکر نہ کرو جو کوئی خدا کی ذات میں غور و خوص کرے گا وہ بہت جلد کفر میں پڑ جائے گا اس لیے کہ فکر کی جہاں تک پہنچ ہے وہ ایک حد کے اندر گھری ہوئی ہوتی ہے اسی حد میں اسے فکر کرنے کا موقع حاصل ہو سکتا ہے اور خدا کی ذات اور اس کی صفتیں حدود اور علم و عقل کے ادراک سے پاک و برتر ہیں تو فکر اس کی مخلوقات میں کرنا چاہیے تاکہ وہ مخلوق کے رد و بدل قائم و ثابت رہنا رنگ بدلنا بھی ہونا اور کبھی نہ ہونا دیکھ سکے اور مخلوقات کو اس کے وجود کے مرتبوں میں پہچانے یہیں سے خدا کی پہچان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر طالب کو چاہیے کہ جب اپنے ظاہری اعمال کو پورا کر چکے تو وظیفہ سنتوں اور فرض کے ادا کرنے کے بعد کسی کسی وقت تفکر بھی کرے اور جہاں کے پیدا ہونے کے متعلق غور کرے کہ خدا کی اس میں کیا حکمت ہے اور جو غور و فکر عالم آفرینش کے لیے کرے وہی اپنے نفس دل اور جسم کے لیے بھی کرے اور اپنے مرتبے میں پیدائش سے لے کر اس وقت تک تلاش و جستجو کرے اور طور و طریقے کو غور سے دیکھے اور اس فکر کرنے میں شریعت کے راستے میں بھٹکنے نہ پائے اور اپنے علم و عمل کی پونجی بنائے تاکہ رکاوٹ ٹھہراؤ شک و شبہ اور تردد کی وجہ سے راستہ بند نہ ہونے پائے اور نفع کی لالچ میں پونجی برباد نہ کر دے تاکہ اس تفکر کی برکت سے بصیرت کا خزانہ حاصل ہو اور معرفت کا نور بٹور سکے دوسرے لوگ جو برسوں کی عبادت اور ریاضت سے حاصل کیا کرتے ہیں سچے تفکر سے تھوڑی ہی مدت میں حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے تفکر خیر ایک گھنٹے کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے اور یہ فکر کرنا در حقیقت دین اور مخلوقات کی حالتوں اور خداوند کی حکمتوں کے فائدوں میں غور و خوص کرنا ہے یہی فکر ساٹھ برس کے عمل کرنے کے برابر ہے اور لوگوں نے کہا ہے کہ خداوند تعالی نے جہاں جہاں قرآن شریف میں نظر کرنے کو فرمایا ہے اس سے مراد تفکر کی نظر ہے اور اس کا فائدہ عبرت اور بصیرت حاصل کرنا ہے اس لیے کہ انسان کی آنکھیں آسمان و زمین کے کمالات کو پوری طرح معلوم نہیں نہیں کر سکتی تو اس چیز کا دریافت کرنا جس کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے بے فائدہ ہے اور خداوند تعالی کسی کام کا حکم بیکار نہیں دیا کرتا اور بنائے والوں کے سوا خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی حقیقت کوئی دوسرا نہیں جان سکتا جس طرح ظاہری چیزیں اندھے نہیں دیکھ سکتے آنکھوں والا ان چیزوں کو بالکل ویسے ہی دیکھے گا جیسی کہ وہ ہیں فضولیات کی طرف سے اس کی نظر بند ہو جائے گی اور جس طرح ظاہری آنکھیں دیکھنے میں مختلف ہوا کرتی ہیں بعض کمزور بعض قوی بعض جلد بعض دیر میں دیکھا کرتی ہیں اسی طرح اہل دل لوگوں کی آنکھیں بھی بصیرت میں مختلف درجہ رکھتی ہیں بعض آسمان تک بعض ارش تک اور باز لوہ و قلم تک اور بعض بعض جن کی بصیرت کامل ہوتی ہے وہ ساری مخلوقات سے گزر کر خالق کو دیکھتی ہے مذہب و ملت اور عقائد کے فرق کی اصل جڑ یہی ہے غرض کہ تفکر کا مقصد علم کی اور معرفت کا فائدہ حاصل کرنا ہے اور جب علم اور معرفت دل کو حاصل ہو گئی دل کی حالت بدل جائے گی جب دل کی حالت بدلے گی تو عمل اور اعضاء کے کام بھی بدل جائیں گے اب گردش کی منزل میں پہنچ جائے گا اس کے بعد گردش سے روش کی منزل میں اور پھر روش کی منزل سے کشش کے مقام میں پہنچ جائے گا اس مقام میں پہنچنے کے بعد ایک ہی جذبے میں خداوندی جذبات کی عنایت سے اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں کوئی جنات اور انسان اپنے مجاہدہ اور ریاضت کے زور سے نہیں پہنچ سکتا اور تفکر کا پھل بے انتہا علم و احوال ہے جس کا حساب و شمار نہیں ہو سکتا یہ اس لیے اگر کوئی مرید تفکر کے راستوں اور طریقوں کو گننا اور جاننا چاہے کہ کن کن طریقوں سے تفکر ہوتا ہے تو شمار نہ کر سکے کیونکہ فکر کرنے کے طریقے بے انتہا ہیں اس کے پھل بھی بہت ہیں اور تفکر کے متعلق بزرگوں کے بہت قصے ہیں عبداللہ مبارک رضی اللہ عنہ نے سہیل بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تفکر کی حالت میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہیے کہاں تک پہنچے انہوں نے کہا سرات تک خواجہ شریح رضی اللہ عنہ راستہ چل رہے تھے اور درمیان میں کہیں بیٹھ گئے اور سر پر کمبل تان لیا اور زار زار رونے لگے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا آپ نے کہا میں اپنی عمر کے بیکار گزر جانے پر غور کر رہا ہوں خواجہ داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن چاندنی رات میں ملکوتے آسمان کے متعلق تفکر کیا اور روے. یہاں تک کہ روتے روتے پڑوسی کے گھر میں جا گرے. گھر میں کا مالک بستر سے ننگے بدن اچھل پڑا وہ سمجھا کوئی چور کودا ہے حضرت داود کو دیکھا تو پوچھا آپ کو کس نے گرا دیا آپ نے کہا مجھے اپنے گر پڑنے کا کچھ حال معلوم نہیں محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بسرے کا ایک آدمی ان کی والدہ کے پاس گیا اور پوچھا وہ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ دن رات گھر کے کونے میں پڑے رہتے تفکر میں غرق خواجہ فضیل رحمۃ اللہ, اللہ عنہ نے کہا کہ تفکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تیری اچھائی اور برائی کو تجھے دکھا دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے پوچھا گیا کہ آج آپ جیسا روئے رو زمین پر آج آپ جیسا روئے زمین پر کوئی شخص ہے انہوں نے جواب دیا ہاں ہے وہ شخص جس کی باتیں ذکر اور جس کا چپ رہنا فکر ہے اس کی نگاہیں عبرت ہیں اور وہ ہماری طرح ہے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دو رکات نماز تفکر کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ رات بھر کی اس نماز سے جو بے دلی کے ساتھ پڑھی گئی ہو کہیں بہتر ہے اور تفکر کی حقیقت میں لوگوں کے بیانات بہت ہیں اس خط میں اسی قدر لکھنا کافی ہے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم اس میں تفکر کرتے رہیں جیسا کہ چاہیے اور تفکر کا طریقہ اچھی طرح ہم پر آسان کر دے بمن و فضل ہی انََ المسر وولمعین اپنے فضل و کرم سے وہی آسان کرنے والا اور مددگار ہے اور اگر تم چاہتے ہو مگر میسر نہیں ہوتا تو دل چھوٹا نہ کرو کیونکہ خداوند کریم نے فرمایا ہے اور دعونی استجب لکم تم ہم کو پکارو ہم تمہاری دعائیں قبول کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بڑھ کر مدعا سے بڑھ کر کسی کا مدعا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلوص سے بڑھ کر کسی کا خلوص نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شوق سے بڑھ کر کسی کا شوق نہیں اس پر لن کی جھڑک یعنی تو ہم کو نہیں دیکھ سکتا ہر قدا قہرحباب دوستوں کا غصہ غذب و غصہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے اے بھائی ایک گروہ اس کی جستجو میں رات دن سرگرداں ہے اس کو یہ جواب ملتا ہے ا طلب و رد و تریق و طلب تلب رد کر دی گئی اور راستہ بند کر دیا گیا شعر تدبیر کند بندہ تقدیر نہ داند تدبیر ب تقدیر خداوند چہماند بندہ تدبیر کرتا ہے مگر اس کو تقدیر کی خبر نہیں اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی شیر بسیار خواستم کے نہم سربر آستانت من خواستم دلے چہکنم چون خدا نخاست میں نے بہت چاہا کہ تیری چوکھٹ پر اپنا سر رکھوں میں نے تو چاہا لیکن کیا کروں اگر خدا ہی نہ چاہے اور ایک گروہ راستے سے بھٹکا ہوا اور خواہشات نفسانی اور غفلت میں پڑا ہوا ہے اس کے لئے غیب سے یہ آواز آتی ہے دار اللہ ان کو دار السلام کی طرح بلاتا ہے مع بر او برعند خواندش بتکدہ بیارد اویت کے آشنا است عبادت خانے سے بےگانہ کہہ کر نکال دیتا ہے اور بتخانے سے یہ کہہ کر ساتھ لے آتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ بیابان میں بغیر کھانے پینے کے سامان اور بغیر سواری کے دوڑ رہا ہے لوگوں نے پوچھا کیا تیرے اوپر حج واجب ہے اس نے کہا میں تو یہ بہت دنوں سے جانتا ہوں کہ مجھ پر حج فرض نہیں ہے لیکن اس کو کیا کروں کہ مجھے گھر میں بیٹھنے بھی تو نہیں دیتے ایک لڑکا کسی مکتب خانے سے بھاگ گیا تھا استاد نے لڑکوں کو اسے پکڑ لانے کے لیے بھیجا وہ زبردستی اس کو لیے جاتے تھے ایک بوڑھے آدمی نے دیکھا کرے یاروں کے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اقلیں اور آنکھیں اندھی ہو گئی ہوٹوں پر جانے آ گئیں تعلقات مٹا دیے گئے اور مہر لگا دی گئی جیسا اس نے چاہا شیر امروز بہانائے در اند اختا اند فرد آن کنند کے دے ساختہ اند آج بہانے مقرر کر دیے ہیں اور کل وہی کریں گے جو کچھ سوچ سمجھ رکھا ہے والسلام